شرو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سلیاتی امرو نفاج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 اور آسمان کی قسم جس میں رستے ہیں انکم مختلف کہ اکا تم ایک متناقض بات میں پڑے ہوئے, پڑے ہوئے ہو من افک اس سے وہی پھرتا ہے جو اللہ کی طرف سے پھیرا جائے کر دوڑانے والے ہلاک ہوں جو بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں یس نئی نیو جی پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا یو نو مانند چلو اس دن ہوگا جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا لو ہر چون چا تستعجلون اب اپنی شرارت کا مزہ چکھو یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے ان بے شک پرہیزگار بہشتوں اور چشموں میں عیش کر رہے ہوں گے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 حق اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا ہے آیات اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہارے نفوس ہیں تو کیا تم دیکھتے نہیں اوسم کم اور تمہارا رسک اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے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 جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا دیکھا تو ایسے لوگ کہ نہ جان نہ پہچان تو اپنے گھر جا کر ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لائے قال الا اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا کہنے لگے کہ آپ تناول کیوں نہیں کرتے فأوجت من قالوا لا من اور دل میں ان سے خوف معلوم کیا انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے اور ان کو ایک دانشمند لڑکے کی بشارت بھی سنائی سوال تو ابراہیم کی بیوی چلاتی چل آئی اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگی کہ اے ہے ایک تو بڑھیا اور دوسرے بانج انہو انہوں نے کہا ہاں تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے وہ بے شک صاحب حکمت اور خبردار ہے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 اور اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا اور جو لوگ غذاب علیم سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں نشانی چھوڑ دیوسن علیہ العقيم ما من اتت جعلته اور موسا کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلا ہوا معاوضہ دے کر بھیجا تو اس نے اپنی قوت کے گھمنڈ پر منہ مو موڑ لیا اور کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے یا دیوانا تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور ان کو دریا میں پھینک دیا اور وہ کام ہی قابل منامت کرتا تھا اور آج کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی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 پھر وہ نہ تو اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ مقابلہ کر سکتے تھے اور اس سے پہلے ہم نوح کی قوم کو حلاق کر چکے تھے بے شک وہ نافرمان لوگ تھے والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماہدون ومن كل شيء خلقنا زوجین لعلكم تذکرون ففروا إلى الله۔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 اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو پیغمبر آتا وہ اس کو جادوگر یا دیوانہ کہتے کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وسیعت کرتے آئے ہیں بلکہ یہ شریف لوگ ہیں تو ان سے اعراض کرو تم کو ہماری طرف سے ملامت نہ ہوگی اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں میں ان سے طالب رزق نہیں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائیں ان الرزاق ذو المتین للذین ظلموا فلا